الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول النبي وأشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابه إجمعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم دين المبات موضوع بحيو حرمان قلتك توحید پر یہاں درس ہوتا ہے اس سے پہلے دو کتابوں کی شرح کی گئی آج سے تیسری کتاب کی شروعات ہوگی یہ کتاب نہیں ہے یہ مختصر رسالہ ہے جسے اپنے دور کے عظیم مجدد امام محمد عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں محمد بن عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ نے کھولی اس دور میں شرک اور بدات کا رواج بہت زیادہ تھا توحید ختم ہو چکی تھی بداتیں وسیع ہو گئی تھیں اور دور اتنا خطرناک تھا کہ اس زمانے میں توحید اور سنت کا نام لینا کسی فانسی سے کم نہیں تھا اس زمانے میں اللہ حقب العالمین نے امام محمد الحب رحمتہ اللہ علیہ کو پیدا کیا اور انہوں نے توحید اور سنت اور دین کے اوپر جو سیاہ اور دبیز بلاف چڑھا دیا گیا تھا اسے انہوں نے ختم کیا اور بلا شبہ آپ تیرہویں صدی کی عظیم مجدد ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے سے اللہ ملامین ہر سو سال کے شروع میں ایک ایسا مجدد پیدا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا امام محمد عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تیرہویں صدی کے عظیم مجدد ہیں اور انہوں نے توحید کا دفت سکھانے کے لیے یا توحید بتانے کے لیے بہت ساری کتابیں تصریف کی ہیں اور عام طور سے ان کی ساری تصانیف توحید ہی سے متعلق ہے کیونکہ تو توحید ہی اصل دین ہے توحید ہی اس کائنات کی بنیاد ہے ہر عمل کی قبولیت کی اساس ہے اور وہی چیز ختم ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا اور توحید پر بہت سارے رسالے اور کتابیں تصنیف کی اور آج بلا مبالغہ یا بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں پر بھی توحید و سنت کی آواز سنائی دے دی رہی ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد ابن عبد الوہاد رحمۃ اللہ علیہ اور مملکت سعودی عرب کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج بڑی آسانی کے ساتھ توحید آپ کو معلوم ہو جاتی ہے ورنہ زمانہ ایسا تھا جس وقت ابن انتظار رحمتہ اللہ علیہ پیدا میں کہ توحید کے نام لینے ہی سے انسان کو قبر کر دیا جاتا تھا سنت کا نام لینے ہی سے انسان کے اوپر کفر کا اور بداتی کا اور گستاخے رسول کا نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی محنتوں سے آج پوری دنیا کے اندر توحید عام ہو رہی ہے اللہ کے فضل کے بعد اور اس مملکت سعودی عرب کی بھی عظیم قربانی اور خدمت ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں انہوں نے اپنے یہاں کی علماء کو بھیج کر کے توحید کو عام کیا اور شرک اور بدعت کے اوپر یا شرک اور بدعت کی تردید کی اور اسی ذمن میں یہ کتاب بھی ہے جس کتاب کو آج آپ کے سامنے اس کی شرح کی جائے گی الصول و سطح میں نے بتایا کہ بہت ہی مختصر دو صفحے کا یہ رسالہ ہے لیکن بڑی ہی عظیم کتاب ہے اس سے پہلے اصول و ثلاثہ دین کے تین بنیادی اصول پر آپ کے سامنے شرح کی گئی تھی آج سے ان شاء اللہ اصول سستہ جو چھ اصول ہیں ان کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی یہ کتاب عربی میں زائد بات ہے لیکن ترجمہ اس کا میسر نہیں ہو سکا دیکھیے انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اگلی کلاس میں جو اس کی متن اور اصل ہے اس کا کم سے کم ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس بات کی مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مینا من الرحمٰ عجب الجائے و, و اکبر الیات قدرت الملک ستت و وصولن بینا اللہ تعالی بیان للعلوم رحمت اللہ علیہ اس سے اپنے مختصر سے تمہید میں جو بات بیان کی ہو یہ بیان کی ہے کہ بڑی تعجب ناک بات ہے جبکہ اللہ حب العالمین کی اکثر نشانیاں اس بات پر دراز کرتی ہیں کہ اللہ ہی عادر ہے وہی وہ غلبہ والا ہے اور وہی سب کا و مالک ہے اور اللہ رب العالمین نے چھ اصول کے ذریعے سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری بات بتا دی ہے اور جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تعجب ناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے عقلمند اور بڑے بڑے ذکیروں اور فہم و فراست والے اس کے اندر دھوکہ کھا کے غلطی کی ہے اللہ یہ کہ جسے اللہ رب العالمی محفوظ رکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلم کو قرآن کریم عطا کیا ہدایت کے لیے اور قرآن کریم کے اندر جو بات سب سے زیادہ بتائی گئی ہے وہ توحید کی بات ہے بلکہ قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی اگر میں یہ کہوں کہ کوئی آیت نہیں ملے گی لیکن صورت کوئی ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر کا تذکرانہ شروع سے لے کر کے آخر تک توحید ہی کا اس کے اندر بیان ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ اکبر عالمی نے یہ بات بیان کر دی ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی کے اندر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور اسی کے اندر لوگ غلطیوں کا شکار ہوئے اور توحید جو دین کی بنیاد ہے اسلام کی اصل ہے اسی کے اندر لوگوں نے غلطی کی اور شرک توحید کے بجائے لوگوں نے شرک اپنا لیا جبکہ اسلام کے اندر توحید اور شرک دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں جیسے دریا کے دو پارٹ ہوتے ہیں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے مل نہیں سکتے ہیں اس طریقے سے توحید اور شرک بھی ہے کہ توحید اور شرک ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں کبھی دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے باوجود بھی کہ اللہ رب العالمین نے بڑی سراہد کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری بات بتا دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج افسوس کی بات ہے خاص طور ان کے زمانے میں کہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں لیکن توحید کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے تجوید کے بارے میں قرآن کے تعلق سے آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ وہ حیرانگی ہوگی کہ قرآن کا ان کا بڑا گہرا علم ہے تجوید کے احکام مخارج کے احکام کہاں بننا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے ساری چیز بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے لیکن جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے جو ہدایت اصل مقصد ہے اسی ہدایت کے لیے لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں یا تو تبرک کے لیے لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس سے برکت مل جائے یا اس طریقے سے اور کسی مقصد کے لیے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کریم کا توحید جس کے لیے اللہ اب الامی ہدایت جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا آج وہ مقصد لوگوں کی نظروں سے فوت ہو چکا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے عالم ہیں شیخ الحدیث ہیں شیخ القرآن ہیں اور اس طریقے سے تفسیر کے عالم ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے بڑے القاب ان کے پاس لیکن دیکھیے کہ وہ اللہ اقلامی کے ساتھ شکلی کرتے ہیں جبکہ قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک توحیدی پر مشتمل ہے اللہ کے سر کی حدیث اسی پر مشتمل ہے کیونکہ یہی سب سے اصل علم ہے اور یہی اصلی یعنی یہی اصل بنیاد ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا علم اور تفسیر اور قرآن تجوید کے ساتھ اور حافظ ہونے کے باوجود بھی ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ساری غلطیاں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں تقلید میں اپنے آباجات کی تقلید میں یا اس طریقے سے اور کسی وجہ سے انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے شرک کو گرے لگا لیا اور جو اصل مقصد تھا اس اصل مقصد ہی سے لوگ راستے سے ہٹ چکے ہیں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کے اس پہلو پر غور کرتے ہوں کہ قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے قرآن لوگ یاد کر لیں گے حفظ کر لیں گے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے اور اسے برکت کا شفا کا ذریعہ سمجھیں گے لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کریم کا اس مقصد کے لیے نہیں پڑھتے ہیں ایسی اللہ کی اللہ کے سور کی حدیثیں ہیں کہ لوگ حدیثوں کو پڑھتے ہیں حدیثوں کے حافظ ہیں شیخ الحدیث ہیں اور بڑی ذات انہیں ہزاروں کی یہ تعداد میں حدیثیں بھی یاد ہیں لیکن پھر بھی سنت پر عمل نہیں ان کے پاس ہے اور اس طریقے سے ان کے ہاں کداطیں پائی جاتی ہیں تو اس طرح یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ قرآن کچھ کام نہیں آ سکے قرآن لوگوں کے لیے سفارش کرے گا جو قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں قرآن جس مقصد کے ناظر ہوا ہے اس مقصد پر جو لوگ کار فرما ہیں اور اس مقصد کو لے کر کے چلتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم سفارش بنے گا سفارشی بنے گا لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھیں ان کے سین میں قرآن بھی ہو لیکن اللہ رب العامین کے ساتھ وہ شرک بھی کریں تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں توحید کی جو آیتیں ہیں ان کو سمجھیں اور شرک کی جو آیتیں ہیں ان کو سمجھیں اور شرک سے دور رہیں توحید کو اپنائیں یہ سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید کا درد دیتا ہے سنت کا درد دیتا ہے لوگ اسے برے الفاف سے نوازتے ہیں اور لوگ اسے مبتد مستاخ رسول یا کافر یا بداتی اس طریقے کے الفاظ سے نوازتے ہیں اور یہی معاملہ شیخ اجنت عبدالحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا جب انہوں نے لوگوں کو توحید کا دینا شروع کیا تو لوگوں نے انہیں خارجی کہا کہ وہ تو چاروں مذہب سے نکل گئے ایک نیا مذہب لے کر کے آیا ہے اس طریقے سے لوگوں نے بداعتی قرار دیا کافر قرار دیا اور اس طریقے سے یعنی جو کافروں کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے الزامات ان کے اوپر لگائے حالانکہ انہوں نے لوگوں کو بھولا ہوا سبق سکھایا توحید کا درس دیا توحید کی باتیں لوگوں کو بتائیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کے پر برے برے الزامات لگائے تو ہر دور بھی چیز ہوتا رہا ہے اس سے اب کیا کرام جب محفوظ نہیں رہے تو پھر جو وحیدین ہیں یا جو مجدین ہیں جو اللہ کے نئے بندے ہیں اور اصل جو سنت پر قائم رہنے والے ہیں وہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اللہ ابو العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ماقاء اللہ ماں کا ذکیر قبلک ان نرب کل مغفرت علیم کہ آپ کے لیے وہی بات کہی گئی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہی گئی ہے یعنی یہ اللہ رب العامین کی سنت ہے کہ جو بھی توحید کی دعوت دے گا لوگوں کو سنت کی دعوت دے گا لوگ اس کے اوپر الزامات لگائیں گے لوگ اس کے اوپر تانا کسیں گے جیسے ہمارے نبی پر کیا گیا اور ہمارے نبی ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سارے انبیاء کرام کے اوپر توہمتیں لگائی گئیں شاعر کہا گیا مجنون کہا گیا پاگل کہا گیا اور جادوگر کہا گیا مختلف قسم کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کی ان کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر جو ہے یعنی ایسے لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ توحید کی دعوت کو روکا جائے اور ہر طرح کی ہر طرح کی وہ کوشش کرتے ہیں ابھی دیکھیے کل ہمارے پاس رسول اللہ صاحب آئے مجھے اس کا نہیں تھا نے بتایا کہ بھئی فیس بک پر یہ بات ابھی ایک سال مجھے فون بھی کیا کہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ شیخ توصیف الرحمن صاحب کی فات ہو گئی ہے اور ان کی شکل میں جنازہ بھی رکھ دیا گیا ان کی فات ہو گئی حالانکہ باقاعد حیات ہیں تو جو بھی توحید کی دعوت دے رہا ہے لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے اور اس کے اوپر الزامات لگائیں گے ایسی خبریں اڑائیں گے لوگوں کو بدل کرنے کے لیے کہ دیکھو بھائی وہ دنیا سے چلے گے ختم ہو گئے یہ ہوا وہ ہوا تو یہ ساری چیزیں بات دلی کے لوگ بخلائے ہوئے ہیں خواص باقتا ہیں کہ کی لیکن کیونکہ دیکھیے آپ الحمد للہ آج پوری دنیا کے اندر توحید کی باتیں کر سنائی دے رہی ہیں اور یہ اللہ کے فضر کے بعد انہیں لوگوں کا جو ہے یہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج دنیا کے چپے چپے میں ورنہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ تووید کا نام لینا ہی یہ پھانسی کے برادری ہوا کرتا تھا کسی کو جراض نہیں ہوا کرتی تھی بڑے بڑے علمائے کرام جنہیں جنہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں وہ بھی اس میدان کے اندر پیچھے تھے اور نام نہیں لے سکتے تھے اتنا ایسا زمانہ تھا سنت پر عمل نہیں کر سکتے تھے انہیں معلوم ہے حدیث معلوم ہے قرآن کے عیتیں معلوم سب کچھ معلوم ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے تھے ایک بہت مشہور واقعہ شاہ و اللہ محدود رحمۃ اللہ علیہ کا کتنے بڑے امام گزرے ہیں کتنے بڑے عالم گزرے ہیں ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ عرب کے لوگ انی انی حیران ہیں کہ ایسی کتابیں کا اجبی عالم لکھ سکتا ہے یہاں کی بدتراس میں کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن ہیں کے ایک واقعہ بتاؤں کہ علامہ تھے فاخر ظاہر الہ آبادی الہ الہاباد کے رہنے والے تھے وہ دلی تشریف لے گئے اور جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے زور سے آمین کہی اور رفا دین کیا سارے لوگ اکٹھا ہو گیا ان کو مارنے کے لیے سارے لوگ کہ ایک کون سا شخص آ گیا ہے جو مسجد کے اندر آمین رفادین کرتا ہے اور ہاں کی بہت بڑے محدث ہیں فاخر ظاہر الہ آبادی رامت اللہ علیہ جی ہاں تو وہ کہنے بھائی تمہارے سے یہاں پر دلی کے اندر کون بڑا عالم ہے انہوں نے کہا کہ اللہ محدود دہلوی ہیں ولی اللہ محدود دہلوی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس چلتے ہیں خبر اس کے کہ تم لوگ مجھے مارو خطر کرو انہیں کے پاس نہیں جب تم کہہ دو کہ بڑے عالم ہیں تو انہیں کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس گئے تو پاکر دائے آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ میں نے آمین کہیں اور فاتین کیا ہے تو ہم آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو انہوں نے کہا لوگوں نے کیا آپ کو نہیں کرتے ہیں فاخر تار نے پوچھا آپ کو نہیں کرتے ہیں اگر میں کرتا پہلے سے تو آپ کو کون بچاتا آج تمہیں بھی مار دیا جاتا تو یہ صورت حال تھی کہ علامہ شاہ اللہ محدود دہروی رحمتہ اللہ علیہ اتنا بڑا ان کا نام ہے کہ کیا کہا جائے کہ ہندوستان میں گنے چنے علمان ان کا نام آتا ہے اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے محدث اور سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا پارسی اسلام کے اندر جب ترجمہ کیا تو لوگوں نے بھی ان کے کفر کے پتے ہوئے لگائے شاہ اللہ مہادد دیوی پھر ان کے بیٹوں نے ترجمہ کیا اردو کے اندر جی ہاں تو یہ صورتحال تھی اس زمانے میں اور یہ گرف لوہارے پہلے کا ہی گرے شاہ اللہ محدود دیوی ان کو محدود باغ آدھا کہا جاتا ہے تو انہوں نے بھی کوششیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن زمانہ اتنا تاریخ تھا کہ توحید اور سنت کا نام لینے سے جو ہے انسان کے لیے مصیبت آ جاتی تھی یہ وہ زمانہ تھا بڑے بڑے علما یعنی نام نہیں لے سکتے تھے اور حتم اپنی کہہ پاتے تھے لوگوں کے سامنے ترکڑ کی وجہ سے کہ لوگ اس طریقے سے صحیح راستہ بھول گئے ہیں اور شرک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر نام لیں گے لوگ ہمیں خبریں کر دیے صورتحال تھی تو اس زمانے میں ابنۃ اللہ رحمۃ اللہ نے لوگوں کو توحید کا درف دیا اور اس طریقے سے لوگوں کو بتایا تو یہ بہت, بہت بڑے گردے کی بات ہے اور بہت بڑے یعنی یعنی کیا کہیں گے اس کو کہ اللہ تعالم توفیق کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس طریقے سے لوگوں کو توحید کا درس دیا تو آج یہ صورتحال ہے کہ بڑے بڑے لوگ علامہ بھی ہیں محدث بھی ہیں اپنے آپ کو مفسر بھی کہتے ہیں سب اقاب ان کے پاس ہیں لیکن توحید اور سنت ان کے پاس نہیں پائی جاتی ہیں پڑھتے ہیں حدیثیں ایک سال میں ساری حدیثیں ختم کر دیتے ہیں ساری حدیثیں ختم کر دیتے ہیں اور پورے قرآن یاد کر لیتے ہیں لیکن قرآن کا جو مقصد ہے معنی ہیں اس معنی پر غور نہیں الفاظ پر غور کرتے ہیں صرف الفاظ پر گناہ کہاں کرنا ہے تصویر کیسے تجویز کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے انقلاب کہاں کرنا ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ساری چیزیں معلوم ان کو لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کا ہدایت اور رہنمائی اور توحید وہی لوگوں سے ناپید ہو چکا ہے تو یہ انہوں نے یہاں بیان کیا کہ یہ جبکہ چھ ایسے اصول ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس پر ذرا کرتی ہیں توحید پر لیکن اس کے باوجود بھی ان چھ وصولوں کو لوگوں نے نہیں سمجھا وہ بڑے بڑے مند بھی ہیں بڑے علم کے مالک ہیں فہم و فراست ساری چیز ان کے پاس موجود ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ اس کی توفیق دے حالانکہ ان کے عقل کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے تو مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر ان چھ چیزوں کو بیان کیا ہے کیونکہ اصل مقصد جو ہے معانی پر غور کرنا ہے اصل مقصد یہ الفاظ کے پیچوں میں نہیں پڑھنا الفاظ کے پیچوں میں ارستے نہیں جانا گواس کا مطلب ہے سبب سے نہ سے یعنی امام یہ ان کا جو ہے بال کا شعر ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ میں پیچوں میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے جیسے گواس جو ہوتا ہے جو موتی نکالنے والا ہوتا ہے اسے موتی سے بحث ہوتی ہے وہ سی کی پتلی ہے چوڑی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے اور کیا نام ہے سیدھی ہے سیدھی نہیں اسے انسان کو مطلب نہیں ہونا چاہیے اسے موتی سے مطلب ہونا چاہیے سی پی نہیں دیکھنا چاہیے کہ سی پی ٹیڑی ہے کیسی ہے اس سیپ کے اندر سی پی کے اندر جو موتی ہے وہ موتی اصل ہے تو اصل الفاظ نہیں ہے الفاظ بھی لے کر کے انسان رہ جائے معنی پر غور نہ کرے کہ الفاظ آپ کے لیے کچھ فائدے مند نہیں ہوں گے تو انسان قرآن کریم کے حافظ ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے معنی پر لوگ غور نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنے ایسے چیزیں ہمارے یہاں ہی مشہور ہیں کہ اگر قرآن کے حافظ ہوگے تو خود نہیں بلکہ جو ہے سات پشتوں تک یا تین نسلوں تک جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے حالانکہ وہ خود قرآن کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے خود قرآن کے مطابق قبل نہیں کیا قرآن یاد کرنے کے مطابق نہیں کہ آپ قرآن یاد کر اس کے مطابق عمل نہ کریں جیسے کہ اللہ کے سور قحدیز ہے کہ جو اللہ ربامن کے ننانوے نام یاد کرے گا اس کو جنت میں نام یاد کر سے جائے گا. جب تک ان نام نام کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے جو تقاضے ہیں نام کے اس تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ورنہ پورے سیاستہ انسان کو یاد ہو اور پوری حدیث انسانیات کر لے اور پورا قرآن کریم حافظ ہو لیکن اس کے پاس توحید اور عمل نہ ہو سنت نہ ہو کیا فائدہ یہ تو جہاں تک رٹنے کی بات ہے تو کوئی بھی انسان رٹ کر کے یاد کر سکتا ہے تو اصل عمل ہے اصل توحید ہے اصل سنت ہے یہ دو چیزیں ہیں جب تک انسان دونوں کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوگی نہ قرآن اس کے لیے کچھ کام بلکہ اس کے لیے وہ بال جان ہوگا قرآن اس کے لیے حجت بن کر کے آئے گا اس کے خلاف کہ تو نے قرآن یاد بھی کیا حافظ بھی تھا سب کچھ علم بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی تو نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اصل توحید ہے یہی اصل بنیاد ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے تو اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ کی بڑی تعجب کی بات ہے کہ بڑے بڑے عقلمند لوگ بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے الا کی یعنی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی توہید پر قائم رہے اور نہ بڑے بڑے لوگ بھی بڑے بڑے عالم بڑے بڑے لوگ بھی اس کے اندر پھنسل گئے ہیں تو وصنی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا جو اصل بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی اصل یہ ہے کہ خلاص الدین اللہ تعالی اللہ شریق اللہ یہ سب سے پہلا اصل ہے کہ دین اور عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا جس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ سب سے بنیادی اصل ہے سب سے زیادہ اللہ رب العن نے اسی اصل کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اور ہم نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے تو مہم یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے روزہ رکھے جہاں زیادہ عبادت کرے اور اس کے پاس اخلاص نہ ہو اس کے پاس توحید نہ ہو اگر انسان کے پاس اخلاص اور توحید ہے تو کب عمل بھی انسان کے لیے مفید ہے لیکن انسان کے پاس توحید نہ ہو اور صرف عمل ہی عمل اس کے پاس ہو تو ان عمال کی انسان اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے عمل دن سارے عمال کو ذرات کی شکل میں اڑا دے گا تو اخلاص کا معنی یہ ہے کہ شرک کا چھوڑ دینا خالص اللہ کے لیے ساری عبادتوں کو کرنا اور یہ کہ عبادت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور انسان کسی بھی درجے کو پہنچ جائے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کے سب مخلوق ہے کتنا ہی ان کا اونچا مقام کیوں نہ ہو جائے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے اندر وہ مخلوق ہیں خالق نہیں بن سکتے وہ عابد ہیں معبود نہیں بن سکتے ان کے اندر نقش ہے کمی ہے لہذا اس درجے کو نہیں کہہ سکتے ہیں کتنا بھی ان کا اونچا مقام کیوں نہ ہو جائے لہذا عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العمی نہیں کو اخراج کہا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا اور یہی اصل دین ہے اور یہی دین دے کر کے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا یہ اصل دین یہ اگر انسان کے پاس موجود ہے الحمدللہ اگر اس کے پاس عمل کی کمی ہے تو بھی اللہ رباؤ سے انشاءاللہ معاف کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا لیکن اگر انسان کے پاس یہ اصل ہی نہ ہو اور اس کے پاس اعمال اور بہت زیادہ عبادات ہوں نئے کامال ہوں اس کے کرنے کے مطابق تو ان نئے کامال یا ان عبادتوں کو اللہ حکام نے اس کی کوئی حیثیت نہیں دے گا دے گا جو انسان عبادت کے ساتھ یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ آج شرک بھی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے عمل کو شرک سے محروط کر دیا اور ایسے لوگوں کے لیے عمل نہیں ہوگا اللہ نمایا کہ لوگوں کے لیے امن ہے جنہوں نے اپنے جہنم سے بھی امن امن کہتے ہیں حفاظت تو, تو جہنم سے بھی امن اور دنیا کے اندر بھی امن ایسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کیا ظلم سے مخلوط نہیں کیا اس ادیس معلوم ہوا کہ انسان ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی محلوط کر سکتا ہے اس قرآن کی ساحل سے معلوم ہوا کہ انسان ایک ایمان بھی ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ظلم بھی ہے شرک بھی ہے اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہیں لوگوں کے لیے امن ہوگا جن کے پاس ایمان ہے اور شرک نہیں ہوگا اگر ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے یعنی توحید بھی ہے شرک بھی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے توہید ہے اور ان کے پاس شک نہیں ہے کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مزید اللہ الام ایک بتافا کارڈ حاضر کرے گا اور اس کارڈ کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ لا اللہ یہ لکھا ہوگا جس نے اس معنی کو سمجھ کر کے اور اس معنی کے مطابق عمل کیا اور اس کے پاس بہت سارے گناہ ہوں گے لیکن اس کے پاس شک نہیں ہوگا تو یہ جو بتافا ہوگا جو کاڈ ہوگا ایک پرلے پر رکھا جائے گا وہ پرلا بھاری ہو جائے گا تو اس, نے اس اس نے کی یا اس کلبے کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے معنی کے مطابق اس نے عمل کیا جس نے خلوص دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت اللہ کے سب سے پوچھا ابو حراض اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی شفاعت کا سبزیادہ مسئلہ کون ہوگا وہ کون سا مند اور خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اسے آپ کی شفاعت حاصل ہوگی تو آپ نے کہا کہ آپ کی حدیث سے محبت مجھے اس بات پر یقین تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی اور اسے نہیں کرے گا تو آپ نے کہا کہ میری شفاعت کا اہداف وہ ہوگا قلبی جس نے خلوص سے دل سے لا الہ اللہ کہا وہ میری شفاعت کا مسئق ہوگا لہذا صرف سے زبان سے کر دینا کافی نہیں جب تک دل سے مطلب یہ ہے کہ انسان شرک سے محفوظ رکھے توحید مطابق زندگی گزارے ایسے شخص کے لیے اللہ کے صورت کی شکار نصیب ہوگی تو توحید اور شرک اگر اکٹھا ہو جائیں تو پھر اس صورت میں توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور توحید اور شرک ایک ساتھ اس معنی میں اکٹھا ہو سکتے کہ انسان ایسا اللہ کی توحید کا یعنی حقیقت میں تو محید نہیں ہوگا توحید نے شرک کر لیا تو مشرق ہو جائے گا کے اس کے پاس کوئی توویل نہیں ہوگی لیکن اس معامل میں اکٹھا ہو سکتا ہے کہ توحید کا دعویدار ہو ایمان کا دعویدار ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس شفٹ ہی موجود ہے جی ہاں تو یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے انسان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ اخلاص ہے اور اخلاص اور توحیل سے مدرت لفظ کا نام نہیں زبان سے کہہ دینا بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا اور جو اور جو جن معنوں پر وہ کلمہ دراوت کرتا ہے اس کا باقاعدہ عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا تب جا کر کے یہ کلمہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا تو سب سے پہلی جو اصل ہے وہ کیا ہے اخلاص الدین اللہ سبحان اللہ حضہ لا شریک اللہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا وہ رب جو اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بیان و ضدی اللہ شفق و باللہ توحید کے ساتھ ساتھ جو توحید کا ضد اور اپوزٹ ہے اس کو بھی سمجھنا اسے بھی بیان کرنا اور وہ اللہ العامین کے ساتھ شرک کرنا ان دونوں چیزیں انسان کے لیے ہونی چاہیے توحید پر قائم ہونا چاہیے اور انسان کو شرک سے دور ہونا چاہیے توحید پر انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں ہوں لیکن شرک بھی کرے انسان اللہ کے ساتھ تو پھر اس صورت میں توحید سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے اللہ العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے کہ وہد اللہ تو شریکوں کی ہی شعب اللہ کی عباد اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو تو عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے دوری بھی انسان کے لیے ضروری ہے صرف عبادت انسان کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک کہ انسان جو ہے شرک سے دور نہیں رہے گا اور یہاں شرک سے مراد کیا ہے شرک یعنی اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے جی ہاں یہ توقع یہی اصل توحید یہی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا اور یہ ربوبیت وغیرہ کی بات ہے اسماعت سزا کی بات ہے تو وہ مکہ کے مشرقین بھی اس کا احراف کیا کرتے تھے اصل توحید کیا ہے کہ اللہ عامین کی خالص بات کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا جسے توحید بعد یا توحید الوحیت کہا جاتا ہے تو کیونکہ توحید البیت جو ہے یہ انسان کی یہ فطرت ہے یہ اور یہ ضروری چیز ہے ہر انسان اس کی گواہی دی ہے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے جب اللہ نے سب کو پیدا کیا ان کی لوگوں کو باقاعدہ ان سے گواہی لی اللہ صدر خال البلا شہیدنا لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو توحید الرویت کے اخراج تو ہر انسان کی فطرت ہے ہر انسان نے اللہ اقبامی سے باقاعدہ اس کے اخبار کیا اور یہ اللہ اقبام سب کو اس پیدا کرتا ہے لیکن یہ توحید یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس توحید کے ساتھ ساتھ توحید روحیت کا اخلاف نہ کرنے والا ہو اور صرف اللہ اقبامی کی بات کرنے والا ہو اور اقرار بھی کافی نہیں جب تک انسان کا اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا اور اسی تو کے اندر ہی اختلاف ہوا ہے یہی اصل مارکا بنا نبیوں کے درمیان اور ان کی قوموں کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ ہمارا رب اور خالق قورماہی اختلاف اس بات میں تھا کہ عبادت صریف اللہ کی اس بات میں اختلاف اور ہوا اور جھگڑا ہوا ورنہ اللہ المن کے رب ہونے میں اس کی بخ کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا پھر آ کے فرماتے کہ و قوم اکثر قرآن کی بیان حاضر اس من حاضر کہ قرآن کریم اکثر جو قرآن کریم کا حصہ ہے اسی اصل کے بیان کرنے میں ہے اور جس کے لیے قرآن کریم مختلف یعنی مختلف اسلوب اپنائے گئے مختلف طریقے اپنائے گئے اور اتنا اللہ حب العمین نے طریقہ اپنا کہ عام انسان بھی اس بات کو سمجھ لے ایک عام انسان بھی جو غیر پڑھا لکھا شخص ہے ایک عامی شخص ہے جاہل ہے ان پڑھ ہے وہ بھی سمجھ جائے اتنی کسرت سے اللہ رب العمی نے اس حقیقت کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا اتنی کثرت کے ساتھ مختلف پیدائیں مختلف چیزوں میں اللہ رب العمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہر انسان اس حقیقت کو اس بات کو سمجھ لے تو یہ سب سے پہلی اصل ہے اور قرآن کریم اللہ اس کو بڑی کثرت کے ساتھ اور مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ابن قیم رحمۃ فرماتے ہیں کہ القرآن الحفی التوحید کی پورا قرآن کریم توحید ہی سے متعلق یا تو اس میں اللہ کے بعد کا حکم دیا گیا ہے شرک چھوڑنے کی بات کہی گئی ہے یا اہل توحید کو جو جزا ملے گی اللہ کی طرف سے انعام ملے گا اس کا بیان ہے یا جو مشرقین کے لیے جو سزا ہوگی اس کا بیان ہے یا تو اللہ رب العالمین نے سابقہ جو قومیں گزری ہیں ان کا ان کے قصے بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہلاک کیا کیوں ہلا کیا توحید نہ ہونے کی وجہ سے تو حقیقت یہ ہے کہ پورا کا پورا پرانے کریم توحید سے متعلق ہے کیونکہ یہی اصل دین ہے یہی اصل یہی اصل ہے اس کائنات کی اسی کو جس نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا اور اسے نہیں سمجھا وہ فری کے اندر گرفتار ہو گیا تو اصل تو اس کائناز کی قرآن کی حدیث کی پوری دنیا کی جو اصل ہے وہ کیا ہے اصل تو ہی, ہی ہے اور یہی دین سب نبیوں کا رہا ہے اللہ العالمین ہر زمانے میں جو نبی بھیجے ان کو اسی بات کی دعوت دیمار صلی اللہ, اللہ کہ امی تمہارے محبود ہیں ہم تمہارے رب ہیں ہمارے علاج تمہارا کوئی رب نہیں ہے تم صرف میری عبادت کرو یہی کہہ کر کے اللہ عالمین نے ہر نبی کو ہر رسول کو بھیجا ہے آج افسوس یہ ہے کہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں ترجمہ بھی کرتے ہیں قرآن کریم کا لیکن ان سے توحید کے بارے میں پوچھیں گے نہیں بتا سکیں گے ان سے پوچھے لا اللہ کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے بڑے بڑے عالمی لیکن اس کا معنی مطلب وہی بیان کر پائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جی ہاں کوئی کچھ معنیٰ بیان کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مدبر نہیں اور جو ہے اللہ کے علاوہ انہیں ایسی چیزیں جو جس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا نبیوں سے اور ہر قوم کے لوگ اس بات کو مانتے تھے لیکن جو اصل مقصد اصل معنیٰ ترجمہ اجلا اللہ کا اکثر بڑے بڑے علماء اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں جی ہاں تو یہ پہلی اصل کی بیان کی تھی انہوں نے کہ سب سے پہلی اصل یہی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ ثم لما سارا اللہ سے ما ازہر الحمد الشیقان الخلا اور صورتی تنف وسی صالحین و تفصیل حقوق وہ اظہر الحمد الشرقب اللہ کوئی صورت محبت سالحین و ادب یہ اصل ہے لیکن اس کے باوجود بھی امت امت کی جو حالت آج ہے شیطان نے ان کو اٹھا درس دے دیا اور شیطان نے کیا ان کو درس دیا کہ انہوں نے نیک لوگوں کی محبت کے نام پر اور عقیدت کے نام پر غلو کے نام پر امت کو شر کے اندر گرفتار کر دیا کہ نیک لوگ ہیں یہ صالحین لوگ ہیں ان کی بھی اللہ یہاں چلتی ہے ان سے محبت کرنا ایمان کا جد ہے ان سے محبت کرنا چاہیے ان کے پاس بھی کچھ چیزوں کا اختیار ہے لہذا تم ان سے مانگو یہ بھی اللہ کہ یہاں ان کی چلتی ہے ان کے پاس بھی کچھ اختیار کچھ پاور ہے یہ کہہ کر کے محبت کے نام پر انہوں نے شیر کے اندر گرفتار کر دیا اسی لیے جب آپ یہ بات کہیں گے آج ان سے تو یہی کہیں گے کہ تمہیں اولیاء سے محبت نہیں ہے تم گستاخی کرتے ہو تم ان کی توہین کرتے ہو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اولیاء سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کو پکاریں ان سے مانگیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ بھی ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں حالانکہ ہمیں بھی اولیاء سے محبت ہے اللہ کے نئے بندوں سے محبت ہے اللہ کے انبیاء سے محبت ہے ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے اللہ کے فرشتوں سے محبت ہے ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو رب بنا لیں اور ان سے ان کو پوجنے لگیں ان سے مانگنا شروع کر دیں یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو غلو ہے ان کی شان میں اور غلو سے اللہ رب العالمین نے بھی اور ہمارے نبی جناز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے تو یہ الٹا آپ پر الزام لگائیں گے کہ دیکھو یہ نبیوں کی توہین کرتا ہے دیکھو یہ اولیوں کی توہین کرتا ہے دیکھو یہ اولیوں کو نہیں مانتا بزرگوں کو نہیں مانتا حالانکہ ہم سب کو مانتے ہیں ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہر نیک بندے کو پر ہم اللہ کا نیک بندہ اسے سمجھتے ہیں اگر وہ توحین پر قائم تھا اور سنت پر قائم سے اللہ کرنے نیک بندہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرح سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے دامن انہیں جنت میں مجھے نصیب کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا رب بنا لیں ان کے بات کرنا شروع کر دیں کیونکہ کسی نبی نے بھی اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دی ہے نہ حتیثہ اسلام نے نہ کسی اور نبی نے اپنی عبادت کی تعلیم یا اپنی عبادت کا حکم دیا سب نے ایک رب کی بات کرنے کا حکم دیا لہذا ہم سب اللہ کے بندے ہیں یہ سب اللہ کے غلام تھے اور سب اللہ کی بات کیا کرتے تھے اور انہوں نے جتنا زیادہ جو نیک بندہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے بات کی بات کرنے والا ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ کے یہاں مقام اگر کوئی پیدا کرنا چاہے گا اپنا تو اتنا ہی زیادہ اسے اللہ کی بات کرنی پڑے گی اس لیے سب سے بڑے عابد سب سے بڑے ولی سب سے بڑے بزرگ اور سب سے بڑے نیک انبیاء رام گزرے ہیں اس کے بعد صحابے کے گزرے ہیں سب سے زیادہ اللہ اکبام کی بات کیا کرتے تھے تو اگر کوئی اللہ کے یہاں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے بعد کرنا ہے یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے تھے تو اس طریقے سے وہ الٹا لوگوں کو درد دیا شیطان نے کہا کہ نیک لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں ان کا وسیلہ چلتا ہے ان کا واسطہ چلتا ہے اور اس محبت کے نام پر اس نے لوگوں کے اندر اللہ کے ساتھ شرک پیدا کر دیا اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اگر آپ ان کو سمجھائیں تو الٹا آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہیں کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے وہیوں کو نہیں مانتے یقینی طور پر ہم نہیں مانتے ان کو جس طریقے سے مانتے ہوں. ہم ان کو اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے اللہ سن ماننے کا حکم دیا ہے کہ اللہ وہ, نہیں نہیں وہ اللہ کے نئے بندے معصوم نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ بگڑی کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ بھائی حالانکہ اس اسلام ایمان ہے ان کو ہم نبی مانتے ہیں اللہ کا جو ہے رسول مانتے ہیں اللہ اللہ جو ہے باپ ان کو پیدا کیا اور اس طریقے سے وہ اللہ کے مندے تھے نبی تھے رسول تھے بچپن اللہ کو فرمائی ہے اللہ اللہ ان کے ہاتھ پر بہت سارے موجودے کی جاری کیے وہ بتا دیا کرتے تھے کہ انسان گھر کے اندر کیا رکھ کر کے آیا ہے کیا کھا کر کے آیا ہے اور اردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے اور ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کو شفا مل جایا کرتی تھی یہ سارے جو ہے موجود اللہ حرد العالمی نے آپ کو دے رکھے تھے ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن کیا کوئی ہوتی یا کوئی انسانی کہتا ہے کہ مسلمان بھی ہے عیسا اسلام کو مانتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تم عیسی اسلام پر تمہارا ایمان نہیں ہے حالانکہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی عیسائی اسلام پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمانی نہیں ہے وہ مسلمان ہی اداریہ اسلام سے نکل چکا ہے اگر کوئی عیسائی اسلام کی ترتیش کرے کوتا کرے ان کی شان میں جو ہے گزلاخی کریں یا ان کو نبی رسولا مسلمانی نہیں لیکن ہمارا امام کے ایمام جیسا نہیں اس لیے ہمارے اوپر جو ہے اقدام لگاتے ہیں وہی صورتحال آج کے خبر پرستوں کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ان کی طریقے سے اولیوں کو ماننے لگیں کہ بھائی یہ بھی بگڑی بناتے ہیں یہ بھی ہمارے فریاد رس ہیں یہ بھی ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو پھر کہیں گے ہاں تم بھی کو اور ہولیوں تو ہمارے ان کے ایمان میں فرق ہے ہمارا ایمان قرآن حفیظ کے موافق ہے اللہ اس کے رسول کی مطابق ہے اور ان کے ایمام جو ہے میں شرک داخل ہو گیا ہے لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے تو محبت کے نام پر عقیدت کے نام پر انہوں نے شیطان نے کیا کیا لوگوں کے اندر شرک داخل کیا جی ہاں تو یہ چیز ہے کہ اس نے جو ہے الٹا پڑھا دیا اور الٹا سبق پڑھانے کی وجہ سے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امت کے اندر شک کیسے پیدا ہو کنور اسلام کی پہلی قوم ہے جس کے اندر شف پیدا ہوا ان کے نیک لوگ گزرے اور ان کے گزرنے کے بعد لوگوں ان کے مجسمے بنائے اور مجسمے انہوں نے مجرسوں میں نصب کر دیا اور مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کو دیکھ کر کے ہم جادہ اللہ کی بات کریں گے ایک اچھے مقصد کے تحت انہوں نے ان کے مجسمے بنائے وہ نسل گزر گئی بعد میں نسل آئی تو شیطان کے پاس آیا کہنے لگا کہ بھئی تمہارے بزرگ لوگ تھے تمہارے ابا وجاد ان کا وسیلہ رہتے تھے ان سے مانگتے تھے ان کا واسطہ لیتے تھے ان کے سطحے میں نام تھے اللہ سے تو اللہ ان کو دیا کرتا تھا اب انہیں سے شک پیدا ہو گیا اس لیے اس کے اندر موجود ہے کہ ہمیشہ ہر مقصد یہ کسی کام کرنے کا سبب اور اس کو جائز نہیں کرتا ہے کیا آپ کا مقصد نیک ہے تو آپ کوئی بھی کام کرنے نہیں اس کے لیے کتابوں سنت سے دلیل ہونی چاہیے نیک مقصد یہ دلیل نہیں ہے کام کرنے کے لیے یا کسی چیز کو جائز کرنے کے لیے یہ چیز آپ کا مقصد اچھا ہے اور آپ کہیں کہ بھائی ہم تو نیک مقصد کے لیے قرآن پڑھنا بڑا اچھا مقصد ہے قرآن پڑھنا کی غلط تھوڑی ہے مدوں پر قرآن پڑھتے ہیں یا اس طریقے سے قرآن پڑھ کر کے اس کا سراب دوسروں کو ہدیہ کر دیتے ہیں کہ ایک اچھا مقصد ہے قرآن پڑھنا تو اس میں کون سی غلط بات ہے بھئی اس کے لیے دلیل چاہے قرآن و سنت سے اس کے لیے کیا دلیل چاہیے تو ہر نیک مقصد اچھا مقصد کسی کام کرنے کا جائز جائز نہیں بناتا ہے صاحب کرام اللہ کے اصول کے پاس گئے انہوں نے کیا کہا تھا جب انہیں اللہ کے اصول کے پاس کا حال بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کم علاج ہے ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کسی نے کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے کسی نے کہا سوئیں گے نہیں کسی نے کہا کہ نشاروزہ رکھیں گے کیا ان کی نیتوں کے اندر کمی تھی صاحب کرام تھے ان کی نیتوں میں کوئی فتو نہیں تھا بڑے اچھے مقصد اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے کیا لیکن اس کے باوجود ان کا عمل اللہ کے اصول کی سمت کے معافی نہیں تھا اس لیے آپ نے ان کو منع کیا اسے اس تو اچھا مقصد یہ کافی نہیں ہے کہ بھئی ہم تو بڑے اچھے مقصد کے تحت کرتے ہیں ہمارا مقصد نیک ہے اور ہم اچھائی چاہتے ہیں اور ہم کوئی برائی نہیں چاہتے ہیں یہ چیز جو ہے کسی چیز کو جائز نہیں کرتی ہے کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے کتاب سننے سے دلی چاہیے اچھا مقصد یہ کافی نہیں ہے ہمارے ایک نیک کام کرتے چلو تردیت میں نکلتے ہیں سارے لوگ اور ہمارا ایک اچھا کام ہے اچھا مقصد کے لیے نکلے ہوئے یہ کافی نہیں ہے کسی کام کے جائز ہونے کے لیے جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کی دلیل موجود نہ ہو رہا. کتنے لوگ ہیں ان کی نیت صحیح ہے لیکن ان کے پاس سنت نہیں ہے اور وہ خیر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لیے نیت کافی نہیں جب تک کہ وہ عمل اللہ کے اصول کی سنت کے مطابق نہ ہو عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں اہم ہیں اخلاص اور اللہ کے اصول کی سنت کے موافق کا ہونا اخلاص ہو لیکن بڑی لمبی نماز آپ پڑھیں چار رکعت اکاتشا کی نماز آپ آج دس گھنٹے میں پڑھیں یا چار گھنٹے میں پڑھیں ہے کہ نہیں لیکن نیت آپ کی بہت درست بڑا خوشی وقت ہوا ہے اور بڑے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں دو رو کے گلا کے پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ سنت کے کتابیں نہیں پڑھتے ہیں اس کے اندر کمی زیادتی کر دیتے ہیں جان بوجھ کر کے یا کہ جو ہے خالص اللہ کی یہ چیز اگر کر دیتے ہیں اس کے اندر تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا ہے کہ نہیں یا چار بجے آپ جو پانچ اکاس پڑھ لیجئے دو رقوع کے دو رقوع کر لیجئے ایک سزا کر لیجئے ظاہر بات یہ عمل اللہ حقاب قبول کرے گا کیونکہ اللہ کسول کی سمت کے موافق نہیں ہے تو اخلاص کافی نہیں ہے دو چیزیں ضروری ہیں اخلاص بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ امن اللہ رسول کی سمت میں مافق ہو تو انہوں نے پہلے اصل کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ سب سے اہم اصل یہی ہے قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ قسول کی تو حدیث بھری پڑی ہے اور وہ ہے خالص اللہ کے بات کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا دونوں چیزیں ہونی چاہیے نہ عبادت کافی ہے جب تک انسان اپنے آپ کو شریکت بھی محفوظ نہ رکھے اور پھر آگے انہوں نے بیان کیا کہ کی محبت کے نام پر لوگوں کے اندر شرک لوگوں نے پیدا کر دیا کہ ہم جو ہے تو ان سے محبت ہمیں ہے اور یہ نیک لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں ان سے عقیدت ہے اسی کے نام پر شیطان نے ان لوگوں کے اندر شرک کو پیدا کیا اور کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ ان بزرگوں کا ماننا اسی صورت میں ہے کہ جب آپ ان سے مانیں اور اس طریقے سے انہیں آپ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کی محبت کا اظہار ہے اور اردو سے نیک لوگوں سے انسان کو محبت کرنا چاہیے لہٰذا محبت اسی کے اندر ہے کہ آپ اور ادب ان کا اسی کے اندر ہے کہ آپ ان کو پکاریں انہیں اور ان سے کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں لوگ یہ سمجھ بیٹھیں حالانکہ یہ چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ نیک لوگ ہیں بزرگ ہیں ٹھیک ہیں اگر وہ عقیدے توحید پر تھے سنت پر تھے تو اللہ ان اللہ اللہ اقبام کا اونچا مقام ہوگا لیکن اگر آپ نے کو بزرگ بنا دیا لیکن کیا تو نہیں تھی سنت نہیں تھی تو ہمارے رات کے بزرگ بنانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا بزرگ وہی جس کو قرآن و سند بزرگ بنائے نئے کوئل جس کو قرآن و سنت نیک بنائے وہی انسان نیک ہوگا ہمارے رابط کے کہنے سے نہ کوئی نیک ہوگا نہ کوئی برا ہوگا آپ تو ماہرین کو برا کہیں اللہ کے ہم کا اونچا مقام جو اللہ کے تاشر کرنے والے ہیں آپ انہیں جو ہے بہت اونچا مقام دیں اور بہت بڑا عالم اور فہامہ اور لاما سمجھیں ان کی خود خبر کریں اور اس طریقے سے اونچا مقام دیں اللہ کے ان سے لوگوں کو مقام نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں ہے سنت ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہے جی ہاں یہ پہلی اصل تھی جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کی ہے اور وہ کہ خالص اللہ اقبامی کے بعد کرنا اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا اور پورا قرآن اسی کے لیے بھرا پڑا ہے اور قرآن کریم میں اسی کی اصل دعوت دی گئی ہے توحید کی لہذا اس اصل کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے یہیں پر آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ دوسری اصل اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے